مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور الحمدللہ عزوجل حسب معمول اس سلسلے میں بھی آپ کی کالز ہوں گی آپ کے واٹس اپ ہوں گے آپ کے میسیجز ہوں گے ممکنہ صورت میں اور مفتی علی اصغر اتاری مدنی العالی کے جوابات ہوں گے تو آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے آپ فون اٹھائیے کال کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں ممکن ہوا تو وہ بھی ہم شامل کر لیں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے سلیم فسل علیہ ماہوں فانی رسول من المرسلین کہ جب تم مرسلین پہ درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو کہ میں رسولوں میں سے ایک رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلہ تو ہے ہمارا احکام تجارت لیکن جو موسم چل رہا ہے جو ماحول چل رہا ہے وہ ایام قربانی بھی چل رہا ہے یعنی قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں اور حج کا سیزن بھی چل رہا ہے حج کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے احکام حج کیا ہے لیکن قربانی کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کی کالس کی طرف بڑھیں گے اور آپ کی کال شامل سلسلہ کریں گے قربانی جو ہے اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یا یہ جو ایام چل رہے ہیں اس حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رہنمائی ہو جائے کچھ سوالات, سوالات ہیں میں تو اپنے حساب سے سوالات الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی ایک اہم مذہبی فریضہ ہے اور اس فریضے کو لوگ دو طرح سے ادا کرتے ہیں ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر انفرادی طور پر ادا کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خود جاتے ہیں منڈی اور جانور وغیرہ خریدتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں اجتماعی طور کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں حصے ملائے جاتے ہیں اور یوں قربانیاں کی جاتی ہیں <تصفح> بہت سارے لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ مختلف اداروں کے ذریعے اپنی قربانیاں کرواتے ہیں ان کی صورت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر اجتماعی قربانیوں کی صورت میں قربانیاں ہوتی ہیں جی قربانی کے تعلق سے ملکیت کے بڑے جو احکام بڑے اہم ہیں جی احکام تجارت میں ہم گفتگو کر رہے جی تو ملکیت کو سب سے پہلے میں نے اس مناسبت سے بیان کیا ہے قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے جانور ذبح ہونا ہو اس جانور میں اس کی ملکیت ثابت ہو چکی ہو یہ بہت ضروری ہے <coughs> uh, ایسا بھی میں نے دیکھا ہے <coughs> کہ جی قربانی کا جانور ذبح ہو گیا <coughs> آخری دن تھے دوسرا تیسرا دن تھا uh, تین افراد تو آ چکے تھے جن کے حصے تھے چار نہیں آئے چلو جانور ذبح کر دیتے ہیں کوچ بنا لیا کوچ بنانے کے بعد چڑیاں رکھ دی ایک سا ہے جی حصہ ہے ہاں ہاں حصہ ہے یہ تو چار افراد نہیں آئے تھے چار افراد جو نہیں آئے تھے تین تو موجود تھے قربانی کر دی گئی حصے سات ہیں تو ابھی ایک حصہ وہ دے دیا گیا ٹھیک ہے کنٹینیو کرتا ہوں اب ہوا یہ کہ تین افراد کی قربانی تین افراد کے, جی کے سب ہو چکے تھے بقیہ کے نہیں ہوئے تھے جی تو انہیں یوں تھیلی اٹھا کر دے دینا یہ قربانی نہیں ہوئی جی اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے جی کہ جانور جب خریدا گیا تو یہ ضروری ہے کہ اس جانور کی خریداری کسی بھی مرحلے پہ ہوئی ہو جی لیکن زبا سے پہلے پہلے جس کے نام سے قربانی ہونی ہے اس کی ملکیت ثابت ہو جائے صحیح. مثال کے طور پر اگر سات افراد ایک جانور میں شامل ہیں بڑے جانور میں جی تو وہ سات افراد ان سات افراد کو جانور بیچ دیا جائے بیچنے کی صورت پائے جائے تاکہ ان کی ملکیت پائے جا سکے جو میں نے مثال ارض کی ہے کہ اس میں ایسا نہیں پایا گیا لہذا اس جانور میں قربانی ہوئی نہیں کی طرف بڑھتے ہیں میں گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں جی تو قربانی ہوئی ہی نہیں اب آپ نے کو چھیڑ دی ہے بغیر کسی اسکریپ کے چھیڑی ہے تو آپ کی مرضی ہے خیر ہم اسکرپٹ تو لاتے بھی نہیں ہیں لیکن کچھ پوائنٹ دن میں آ رہے ہیں تو چلے میں کرتا ہوں اب معاملہ یہ ہے کہ ملکے ثابت ہو اب انفرادی قربانی کے اندر تو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے جو لائے تو وہ خود ہی لائے بہت کم ہوتا ہے ٹھیک زیادہ زیادہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور لائے اور سب کو کہہ دیا ہے جناب اس میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے یہ کہنا ہی کافی ہے ٹھیک بعض اوقات گھر میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے افراد پیسے کم زیادہ ملا رہے ہوتے ہیں جی تو اس کم زیادہ پیسے ملانے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب مثال کے طور پر ایک جانور خریدا جا گیا ستر ہزار روپئے کا بڑا جانور سات افراد اس میں شامل تھے اب ایک نے دیے چھ ہزار روپے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے چھ ہزار روپئے دیے ہیں اس کا ایک حصے سے بھی کم بن رہا ہے یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ حسن سلوک کے طور پر بھلائی کے طور پر یہ کر لیا جاتا ہے کہ چلو کوئی کم دے رہا ہے تو ٹھیک کم ہی صحیح جی اور حصہ اسے پورا دینا ہی مقصود ہوتا ہے یہی ہمارے معاشرے کا عرف ہے گھروں میں یا کسی دوست کا حصہ ملایا ہے کسی قریبی کا حصہ ملایا ہے تو عام طور پر یہی معمول ہوا کرتا ہے جی مختص <coughs> سوالات میرے پاس بھی ہیں لیکن مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں تو پہلے کال بھائی کال لے لیں گے یار تھوڑی ہے گفتگو تو پوری کروں یہ تھا دوسرا اپنا نقطہ کہ لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جی ملکیت کے تعلق سے گفتگو ہے کہ ہم نے تو پورے جو پیسے ملائے ہیں وہ کم ملائے ہیں یعنی جانور آیا ستر ہزار کا فی حصہ اگر سات افراد شامل ہے دس ہزار بن رہے تھے تو ہم نے تو ملائے چھ ہزار اور سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے تو کیا ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی اس حصے کے اندر ہمارا جو یعنی اس قربانے کے اندر جو ہمیں حصہ ملا وہ ایک حصہ ملا ہے ایک حصے سے کم ملا یہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کا سوال معقول ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے یہ سوال لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اس کی صورت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ایسا مسئلہ جب پیش آتا ہے تو دوسرا آدمی جو زیادہ پیسہ ملا رہا ہے گویا کہ وہ اس کی طرف سے پیسے ملا رہا ہوتا ہے یہ اس کی تقریف فقہی ہے اور یہ اس کی ایک فقہی صورت ہے اچھا اب کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی کا جانور ہم نے لیا ہے اور بڑے جانور میں سات حصے ہوتے ہیں تو اب قربانی کے اندر دو آدمی دو آدمی نے ایک جانور لے لیا ہے تو ساڑھے تین ساڑھے تین حصے ہوں گے تو کیا ساڑھے تین حصے ہو سکتے ہیں تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر یہ ضروری ہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو ٹھیک ہے یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو آدھا حصہ ہونا حصہ, بات حصہ, بات حصہ بات یہ نہ ہو کم از کم ایک حصہ ہو ٹھیک ہے ایک سے زائد حصہ ہو سکتا ہے ایک بڑے جانور میں جب دو افراد نے ایک بڑا جانور خریدا تو دونوں کی ملکیت برابر ہے صحیح تین افراد نے ایک بڑا جانور خریدا مل کے تو یہ تین افراد جو ہیں انہوں نے مل کر گویا کہ ایک جنم میں خریدا ہے چار افراد ہیں تو چار نے مل کر خریدا ہے تو اب اس کے چار حصے ہوں گے پانچ ہے تو پانچ نے مل کر خریدا ہے اس کے پانچ حصے ہوں گے تو یوں دو ڈھائی تین ساڑھے تین یہ چلتا ہے اس کی گنجائش ہے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی بلا وجہ لوگوں بعض نادان لوگ ہوتے ہیں جو علماء سے پوچھ کر مسائل نہیں بتاتے یا ایسے لوگ ہوتے ہیں معاف کیجیے یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسائل بتاتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتے اور تکے لگا رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلے غلط مشہور ہو جاتے ہیں ان مسائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جناب ہر آدمی کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایک سے زیادہ ہوا تو قربانی نہیں ہوگی یہ غلط ہے اچھا یہ بھی سننے کو ملا کہ جی تین ہوں پانچ ہوں, یا دو ہوں چار ہوں کم کمیں ہو سکتی یہ بھی درست نہیں ہے تو ملکیت کے تعلق سے میں نے ارض کیا کہ قربانی کے جانوروں کے اندر یہ معاملہ ملکیت کا ہے ملکیت پائی جائے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جانور بعد میں پتا چلا کہ چوری کا تھا اگرچہ انہوں نے خریدا تھا خرید کر لے کر آئے تھے تو چونکہ چوری کے جانور میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی لہٰذا ان لوگوں کی قربانیاں نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی اگرچہ بعد میں پتا چلا ہو اور اگر پتا ہی نہ چلا تو پھر ان کے اوپر کیا حکومتوں کا پتہ نہیں چلا تو مواخذہ تو نہیں ہے ان کے اوپر اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اجتماعی قربانیوں کی طرف اجتماعی قربانیوں کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ملکیت کے تعلق سے <coughs> کہ جانوروں کی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے آخری وقت تک تعین نہیں کی جاتی بھئی مثال کے طور پر بیس جانور لے آئے اور <coughs> ذب کر دیے بغیر اس بات کا تعین کیے کہ یہ جانور کس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے یعنی یہ بیس جانور ہی کا نہیں پتہ اور ایک جانور کا بھی نہیں پتہ ظاہر سی بات ہے جی اب یہاں دو صورتیں بنتی ہیں جی ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے متعین کر دیا کہ یہ جانور فلاں کا ہے یہ فلاں یہ فلاں سات افراد کا یہ فلاں سات افراد کا یہ فلاں سات افراد, افراد کا ہے اس متعین کرنے کے اندر اب ہوا یہ کہ آگے پیچھے ہو گئے بول گئے یاد نہیں رہا یہ ایک جزہ گانا صورت ہے لیکن ایک دفعہ جب تعین ہو گیا وکیل حضرات کی طرف سے تو ملکیت ثابت ہو جائے گی کے ثابت ہو گئی وہ جانور اب ان کا, ہو, ان کا ہو جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ تعین ہی نہیں کیا جانور ذبح ہو گئے بیس میں سے کون سا جانور کس کا ذبح ہوا پتا نہیں ہے سب کو دے رکھا ہے گیارہ بجے کا ٹائم اور پھر جو ڈھیریاں تیار ہو رہی ہیں اور ڈھیریاں اٹھا اٹھا کے دیے جا رہے ہیں سب کو تو اگر نہ پائے جائے ذبح ہونے سے پہلے تو ملکیت کا تعین تو نہیں ہوا ٹھیک ہے नहीं کا تعین نہیں ہوا تو قربانیاں ہی نہیں ہوں گی قربانیاں نہیں اچھا حج پر جب لوگ جاتے ہیں <coughs> وہاں قربانیوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں یعنی جی yani قربانیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں جی اور قربانیوں کا کام کرتے ہوئے <coughs> معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ دیہی والے لوگوں کو لے آتے ہیں وہ اور جی پچاس بکرے کھڑے کسی کے پاس کسی کے پاس سو بکرے کھڑے ہیں <coughs> اور ان سے میں نے ایک دوا پوچھا ایک صاحب سے کہ آپ کیا تعین کب ہوتی ہے نہیں کا تو میں پتا ہی نہیں ہے یعنی تے ہی نہیں ہوتا کون سا جانور کس ہے کون سا جانور کس کا ہے کہاں ہم نے سو آدمیوں سے پیسے لیے ہم نے سو بکرے کاٹ دیے بغیر اس بات کا تعین کیا کہ یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا ہے قربانی کیسے ہوگی اس کی تو تعین کرنا تعین کرنا کہ یہ بڑا جانور فلاں کا ہے جناب فلاں سات افراد کا ہے یا فلاں فلاں کا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اجتماعی قربانیوں کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ جیسے جانور خریدا جائے تائین کر دیا جائے اگرچہ کی گنجائش رہتی ہے آخر تک تائین کرنے کی بھی ربا ہونے سے پہلے تک تائین کی گنجائش ہے لیکن جانور خریدتے ہی تائین یا خریدنے کے بعد جب جانور اتر جائیں تائین کرنے میں جتنا جلدی کریں گے اتنا ہی فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ بھئی بیس جانور کو لے کر آیا ہے بڑے جانور یا پچاس جانور لے کر آیا ہے اس میں سے ایک مر جاتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ کس کا جانور مرا ہے کس کا مرا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے تعین ہو جائے گا تو ان کی ملک ثابت ہو گئی اب اگر نقصان ہوتا تو ان کا نقصان ہوگا ایسا نہیں ہے اب بار لوگ کس میں سیاست کر رہے ہوتے ہیں جناب ہم تو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں اور لوگ ہم سے جو ہے مطمئن ہیں اگر ہم نے ان سات افراد کو بتا دیا آپ کا جانور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے تو برا اثر پڑے گا لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور ہم یہ خرچہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سارے لوگوں پر ٹھیک ہے جناب جانور جب سات افراد کا مرا ہے تو بکیہ افراد پر آپ یہ خرچہ کیوں ڈال رہے ہیں تو غلط بات ہے اس کے تو گنجائش نہیں ہو سکتی تو اجتماعی قربانیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی اشد قسم کی ہوتی ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں اب غلطیوں کے بھی اقسام ہیں ہے غلطی دیکھیں غلطی ہوتی ہے ایک غلطی ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے اختیاری اور ایک غلطی ہوتی ہے غیر اختیاری ہمارے پیچھے کی اسکرین آج خراب ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے چکر میں ڈائریکٹر صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ بس آپ کی طرف ریفر ہو جائے آپ گفتگو کرتے رہے تو کیا ہوگا خراب ہوگا تو کیا ہوگا ٹیکنیکل باتیں ہو جاتی ہیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا تو اجتماعی قربانیوں کے اندر بعض ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جی آج ہی ایک مسئلہ آیا ہوتا ہمارے پاس کہ مطلب ایک سے والے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں جی اب لوگ جب پیسے جمع کروائیں گے تب کروائیں گے جی تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنا فنڈ پہلے سے ریزرو تھا وہ یوز کیا جانور خرید لیے جانور خریدنے کے بعد آگے کھڑے کر دیے اب لوگ آئیں گے اور وہ اس سے ان کے بک ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک بغیر دیکھا جائے تو بڑے لوگوں کے لیے فیسلٹیٹ کیا ان لوگوں نے لیکن بادی و نظر میں طریقہ درست نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو جانور خریدے گئے ہیں اس رقم سے خریدے گئے ہیں جس رقم کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ تجارت کی جائے تجارت ہے انویسٹ ہے وہ چندے کی رقم تھی وہ چندے کی رقم تھی وہ جن مقاصد کے لیے محدود رہنا تھی وہ وہیں تک محدود رہنی چاہیے تھی اب یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے جیسے لوگ پیسے دیتے جائیں جانور لاتے رہیں یا کسی حساب سے قرضہ لے لیں اس وقت بھی بن سکتی ہے تو اب اجتماعی قربانیاں شہر شہر قریہ قریہ اور گاؤں گاؤں ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن جو منتظمین ہے وہ اس کے مسائل سے نہ آشنا ہے اب اس کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں جی آج کے سلسلے میں ہم سارا استعمال قربانیوں پر تو گفتگو نہیں کر سکتے ملکیت کا میں نرض کیا کہ ملکیت کے تعلق سے چھیک, ملکیت کا تعین تائیون کے تعلق سے چھیک, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس مرحلے پر جانور جو ہے وہ دوسروں کو بیچا ہے آپ <تصفح> ان کے وکیل ہیں نہیں ہیں آپ اپنی حیثیت کا تو تعین کریں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے آپ وکیل ہیں یا نہیں ہیں تو بعض ایسی صورت بھی بنتی ہے کہ جانور جو ہے وہ انہیں بیچا ہی نہیں گیا ہوتا جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو یوں دار مدار بنتا ہے کہ جس وقت بکنگ ہو رہی ہے اس وقت ایک ایسا وکالت نامہ ہو کہ ان سے تمام تر چیزوں کی وکالتیں لے لی جائیں اور جب بات وکالت کی آتی ہے تو وکالت فکہ فکہ شریعہ کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے وکالت نمائندگی کو کہتے ہیں تو وکیل در حقیقت میں در حقیقت امین ہوتا ہے <coughs> اور دوسرے کے بیاف پر اس کا کام کر رہا ہوتا ہے <coughs> <coughs> وکیل جو ہے وہ مجاز کل نہیں وکیل جو ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا یعنی جو دل چاہے وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہمارے ہاں اجتماعی قربانیوں والے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں یعنی ایسے اختیارات سے کام لیتے ہیں کہ جو الاؤ نہیں تھا جس کی انہیں اجازت نہیں تھی یہ تو نمائندے نمائندے صرف نمائندے مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیسے کم پڑ رہا ہے انویسٹر کو ملا لیں گے اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں نا چالیس ہزار روپے رکھ لو جانور خرید لو ہم چالیس ہزار مہنگا خرید لیں گے جتنا مہنگا جانور لیا جاتا ہے وہ مارکیٹ سے مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے انویسٹر سے جانور خرید والی آپ اس سے خود خریدے وہ مارکیٹ سے مہنگا ہوتا ہے ٹھیک اگر وکیل نے ایسی خریداری کی ہے جو مارکٹ سے بہت مہنگی ہے ठीक. تو وکیل جو وہ قابل معاخذہ ہے ठीक. اس پر الزام آئے گا وکالت ہے نیابت ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں پھر ایک میں جی ایک صورت میں نے ارد کی ایک جانور مر گیا گا بتا ہی نہیں رہے جناب جی اور سب پر خرچے ڈال دیے جی سب پر آپ خرچے کیوں ڈال رہے ہیں اس یہ جو سب پہ خرچہ ڈالنا ہے اس کی بھی گرفت ہوگی اس کی بھی گرفت ہوگی ٹھیک ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت کی تقسیم کے معاملات ہیں وہاں جو احتیاط کے تقاضے ہیں بری ذمہ نہیں ہے وہ احتیاط کے تقاضے انہیں پورے کرنا ضروری ہیں تو آپ نے سوال کیا تھا کہ قربانیوں کا موسم ہے اور قربانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں ارض کریں یہ تو چند میں نے وہ باتیں ہیں جس کا تعلق معاملات سے ہے یعنی لین دین سے ہے جی اب قربانیوں کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے نیت کہ جب بندہ قربانی کر رہا ہے جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اللہ کے راہ میں جو ہے خون بہانا تو ہر عبادت کی طرح یہ عبادت بھی خالص نیت کی متقاضی ہے قربانی کرنے والا سچی نیت کرے حصول رزائے رب العالمین کی نیت کرے اس کے نیت میں کہیں سے بھی کھوٹ نہ ہو دکھاوا نہ ہو ریا نہ ہو اور دوسروں پر سبقت لے جانے کی جو دوڑ ہوتی ہے وہ نہ ہو کہ جناب میں مہنگا جانور لاؤں گا میں اونچا ہو جاؤں گا دوسرے نیچے ہو جائیں گے یہ نہ ہو <تصفح> نیت ہے اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کی جائے اچھی نیتوں کے ساتھ حسب توفیق اچھا جانور خریدا جائے جی اور قربانیاں جب ہو جائیں تو اس کے گوشت کا جو مصرف ہے اگرچہ کہ کسی نے سارا گوشت خود رکھ لیا جی تب بھی ٹھیک ہے جی شریعت اجازت دی مطلب کوئی ناجائز کام نہیں ہے جی لیکن ایک معاشرتی تقاضہ جو شریعت مطالعہ نے ہمیں دیا ہے کہ تین حصے اس کے کیے جائیں مستحب ہیں ایک حصہ خود رکھے ایک حصہ پڑوسیوں کو دے معافے ایک حصہ رشتے داروں کو دے اور ایک حصہ جو غربا فقرا ہیں ان میں خرچ کرے <coughs> اس کا اہتمام کیا جائے اور خاص طور پر قربانی کے مسائل کے اندر ایک بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پہ قربانی کی کھال کو بطور اجرت دے دیا جاتا ہے بے خصوص چھوٹے جانور کی کھال میں اب ایک آدمی انفرادی طور پر جو ہے وہ کھال لے رہا ہے جی تو انفادی طور پہ قربانی کر رہا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کھال لینے والے ہوتے ہیں مدد کا کوئی اہل سنت کا یا جی دعوت سامی ہی ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ایسی جی اس, جگہ بھی ہوتی ہیں اب وہ کھال رکھے گا تو خراب ہو جائے گی جی اب وہ کساب جو ہے وہ بھی مانگن, مانگتا ہے جی مجھے دے دو یا اس کے علاوہ بھی آپ سے ان میں بھی ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی نہ کب کرنا ہے اور جانور ذبہ کیا ہے تو ایسے میں تو ادارے والے بھی نہیں آتے ٹھیک ہے تو اب کساب کی طرف سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جناب میری اجرت بنتی ہے ہزار روپے لیکن کھال میں لوں گا آٹھ سو روپئے دے دینا مجھے جی دو سو روپئے کھال کی لگا تو یہ دھال کو اجرت بنانا ہی ہے ٹھیک ہے تو کھال کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے کیونکہ قربانی کا جو کھال ہے قربانی کے گوشت کی طرح اس کو بھی کار خیر میں صرف کیا جائے گا کرایہ یعنی کھال کو بطور کرایہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے ذاتی فائدہ اٹھانا جس طرح اس کا گوشت نہیں بیچا جا سکتا اسی طریقے سے کھال کو بطور اجرت کے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کھال کو بیچ دیا اور رقم خود خرچ کر لی بیچنے کی جائز صورتیں ہیں مطلب کہ وہ ایک جداغانہ بحث ہے اب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع ہے کہ کھال کوئی ادارہ بھی لینا نہیں آئے گا وہ ادارہ جن کو کھال دی جا سکتی ہے تو اسے یہ کہے کہ میں آپ کو اجرت دوں گا ایک ہزار روپے کھال اگر آپ کو الگ سے خریدنی ہے تو خرید لیجیے گا آپ کو مرضی اجرت الگ دے نقل اور الگ دے کھال کا معاملہ جدا رکھے ٹھیک ہے اور پھر کھال بیچنے میں یہ نیت نہ کرے کہ یہ پیسے میرے ہیں اس نیت سے بیچے کہ اس پیسے کو جہاں اس کی جگہ ہے وہاں صرف کروں گا یہ اس لیے بیچ رہا ہوں ठीक ठीक تاکہ جہاں اس کی جگہ ہے وہاں صرف کروں گا اور اس کی جو جگہ ہے وہ ہے نیکی اور بر کا کام جہاں نیکی اور بر کے مواقع ہیں وہاں کھال صرف ہو سکتی ہے یہ کیا تھا آپ نے سوال اور ہم نے دیا اس کا ایک جواب مطلب سوال تو اس وقت اٹھ رہا ہے اب آپ وشاس کرو میں خود سے سوال کروں کالز کی طرف ٹھیک ہے جی کالز دیجیے پی ایس صاحب اللہ مرحبا مرحبا تائین کے بارے میں جو مدنی پھول آپتا فرما رہے ہیں بہت معلوماتی مدنی پھول ہیں سلسلہ حکام تجارت میں کہ اگر کوئی مال مخلوط یا حرام کی مائی سے حرام کی کمائی سے جانور خریدے تو کیا ایسے جانور کو ذبح کرنا ثواب کے نہیں ہے سے کفرت اگلی کال دیجیے جی میں جواب دیتا ہوں اس کا جی اب ان کا سوال یہ تھا کہ حرام مال سے مال خریدا اور ثواب کی نیت سے کفر تو نہیں ہوگا دی <task> دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جو مالے حرام ہے اس کے مسائل اگرچہ کہ کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن اموال کی دو قسمیں ہیں <task> ایک وہ مال ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے جی, جی جیسے <coughs> یہ فون میرا ہی ہے جی یہ فون آپ کا میرا, میرا ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے کسی <coughs> شخص سے جانور خریدا ٹھیک سودا ہو گیا صحیح وہ جانور بھی میرا ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر اگر میں نے بیس ہزار کا وہ جانور خریدا ہے جی تو ضروری نہیں کہ میری جیب میں جو پیسے ہیں میں وہی بیس ہزار دوں صحیح ہے یہ ضروری تو نہیں ہے نہیں میرے ساتھ کوئی دوست آیا ہو سکتا ہے میں اس اسے مانگتے دے دوں ٹھیک جی ہے ہو سکتا ہے میں کہوں کہ چلو دو دن بعد دے دوں گا ٹھیک جی ہے اگر چیک سودے میں تو ضروری ہے ٹھیک جی تو جب ایک جانور خرید لیا جائے اب اس کو پیسے دینا ہوتے ہیں جی فگر ہمیں پتا ہے بیس ہزار روپے ٹھیک ہے لیکن کرنسی ان اموال میں سے ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی صحیح اسی لیے میں نے یہ مثال کی ہے کہ جو میری جی میں پیسے میں وہی دونیا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے میں دوست سے لے کے دے دوں ٹھیک ہے کسی بھی زاویے سے جی یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیس ہزار روپئے اسے دینے ہیں ٹھیک ہے مقدار متعین ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر نوٹ متعین نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اب فقہ کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک شخص نے جا کر سودا کیا ٹھیک سودا کر لیا اس نے اس کے بعد جیب سے رقم نکالی اور رقم اسے دے دی ٹھیک اگر وہ رقم مال حرام پر مشتمل تھی ٹھیک ہے سو فیصد تھی ٹھیک ہے لیکن سودا ہو چکا ہے ٹھیک ہے سودا ہوتے ہی یہ جانور اس کی ملکیت میں آ چکا ہے اس پر یہ واجب ہے کہ اب وہ, وہ رقم دے جو حلال کی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو حرمت ہے وہ اس جانور میں منتقل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی حرام اس جانور کو حرام نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ کہلاتا ہے عقد اور نقد کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ عقد اور نقد کا استعمال جب نہ ہو تو حرمت خریدی گئی چیز میں منتقل نہیں ہوتی تو اب ان کا جو سوال تھا کہ کیا کفر ہوگا تو میں نے اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ متلقن ایسا نہیں ہے کہ مال حرام کو جب خرچ کیا جائے سواب کے نیت سے تو ہر ہر صورت میں کفر لازم ہوتا ہو متلقن ایسا نہیں ہے خاص پس منظر دیکھا جائے گا خاص صورت دیکھی جائے گی تبھی اس کا حکم دیا جا سکتا ہے اگلی کول دیجیے سید وقار حسین کراچی سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اتنی تنخواہ ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندین اسحاق کی مقدار کو پہنچتی ہو مثلا آج کل کے اعتبار سے لگ بھگ چالیس ہزار اس کی تنخواہ ہے اب اگر پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں یہ تنخواہ آتی ہے اور انگریزی حساب کے مہینے کی دو یا تین تاریخ کو عید شروع ہو جاتی ہے تو اب اس کے اکاؤنٹ میں یہ تنخواہ موجود ہے اور عید کا دن آ چکا ہے تو کیا اب اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا جبکہ وہ جو تنخواہ ہے وہ اتنی ہی اس کی بنتی ہے کہ جو اس کے ضروری اخراجات ہیں گھر کا کرایہ وغیرہ اور جو ضروری اخراجات مہینے کے ہوتے ہیں وہ ان میں تقریباً چالیس ہزار اس کے ہر مہینے ختم ہو جاتے ہیں کچھ اتنا اس کے پاس بچتے نہیں ہیں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی وہ شخص رہتا ہے تو کیا ایسی شخص پر قربانی لازم ہوگی جبکہ اگر وہ چالیس ہزار جو تنخواہ ہے جو کہ اس کی ضروریات زندگی میں ہی خرچ ہو جاتی ہے اس مہینے کے آخر تک تو اگر اس میں وہ قربانی کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کے لیے وہ مہینہ گزارنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہوگا سوال بڑا آسان ہے سمپل ہے بہت خوبصورت سوال ہے لیکن جواب کے لیے تہ میں داخل ہونا ضروری ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے پورے سال کی مالی حیثیت کا اعتبار نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو ایام قربانی ہے دس گیارہ بارہ زورجہ ان ایام کے اندر مالی استطاعت کیا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے صرف ٹھیک ہے تو معاملہ قدرے محدود ہو گیا صحیح یہ ہے پوائنٹ نمبر ون ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر دو یہ ہے کہ دس سے پہلے آپ کی مالی حیثیت کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے غیر بات ہے جب دست کا دن آئے گا تو وہی مالی حیثیت رہے گی ہم جی اسی اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو اگر آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار جو بنتی ہے اس کے اعتبار سے کیش موجود ہے یا زائد ضرورت ساز و سامان کو دیکھیں اس کی قیمت ملا کر آپ کی ملکیت میں اتنا سامان پایا جا رہا ہو اور پھر دیگر چیزیں ہیں لیکن جب بھی ان مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے اس بات کی سرات کی جاتی ہے کہ یہ رقم قرض سے زائد ہو یہ رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو جی اب حاجت اصلیہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیے جو گھر کا کرایہ ہے جو آپ نے دینا ہے یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے جو آپ نے راشن لا کے ڈالنا ہے عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے بندے کی کہ ہفتے دو ہفتے کا راشن لے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو بعض اوقات جو ہے وہ آج کل تو دور چلا گیا لیکن پہلے تھا کہ ٹیلی فون کے کنکشن لگے ہوتے تھے ان کا بل چڑا ہوتا تھا بجلی کا بل چڑا ہوتا ہے گیس کا بل چڑا ہوتا ہے تو جو ڈیوز ہیں واجب الادا جو ڈیوز ہیں یہ پتا ہے کہ جانا ہی ہے جی ان کو بھی الگ کریں گے جی تو حاجت اصل میں کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی کیا کیا داخل نہیں ہوں گی اصل سمجھنے کی یہ چیز ہے جی تو ان کو الگ کر کے پھر یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آپ کے پاس اس تاریخ کو جو مقررہ تاریخ ہے کتنی رقم موجود ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کے پاس ایک پہ موجود تھے اور آپ نے میں اب آپ کا لاش ہے قربانی واجب نہیں ہوگی اگرچہ کہ آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے تھا تاکہ تہمت نہ آئے اگرچہ کہ واجب نہیں ہو رہی ہے لیکن اس پیریڈ کا اعتبار ہے کہ جو پیریڈ قربانی کا مقرر کیا گیا ہے اس میں مالی حیثیت کیا تھی تیسری چیز یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ چالیس ہزار کی سیلری والا ٹھیک ہے اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت تو ہو جاتی ہے دو چار ہزار ہر مہینے ممکن ہے خرچ ہو جاتے ہوں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں پتی ہے لیکن اس پر قرضہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو گھر خریدا ہوتا ہے قرضہ لے کے کسی بھی مد میں کوئی قرضہ اس پر چڑھا ہوتا ہے تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ اس کے پاس بالکل بھی نہیں بیچتا تو قرضے کی رقم کو نکال نکالنے کی سہولت موجود ہے حاجت اسلیہ کی رقم کو نکالنے کی صورت موجود ہے پورے سال کا اعتبار نہیں کرنا صرف جو ایام قربانی ہے اس کا اعتبار کرنا ہے تو یہ بہت ساری سہولتیں موجود ہیں اور شریعت متعارہ نے آسانیوں کو مد نظر رکھ کر آم بیان فرمائے ہیں تو فائنل کیا ہوا فائنل کیا ہوا فائنل یہ ہوا کہ جو ایام قربانی ہے اس کو دیکھا جائے گا ठीक. ان میں کی ان کی مالی حیثیت کتنی بنتی ہے ٹھیک اور جو چیزیں آ جاتی ہے اصل ہمیں آپ کو وہ نکالا جائے گا ٹھیک اگلی کال دیجیے اللہ دیتا میرا نام ہے تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بکرا میں نے لیا نا اور قربانی میرے اوپر واجب نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں بچے کا حقیقہ کروں وہ افضل ہے میرے لیے قربانی کروں وہ میرے لیے افضل ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ بکرا لینے سے پہلے سوال کر لیتے تو آپ کو رعایت مل جاتی جس پر قربانی واجب نہ ہو جی جب وہ قربانی کا جانور خرید لے اسے ذبح کرنا ضروری ہو جاتا ہے قربانی کے لیے جی اب یہ اس جانور سے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکتے ٹھیک یعنی خریدتے ہوئے نیت کا اعتبار یہاں پہ ہوگا ہاں ٹھیک اگلی کال دیجیے یا خریدا متلقن بعد میں نیت متعین کر لی جی تو یہ سروت بنیں گی ٹھیک اگلی کال دیجیے احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کے پاس ڈیڑھ تولہ سونا ہو جس کی قیمت تقریباً ڈیڑھ لاکھ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس رقم نہ ہو تو کیا ایسی اسلامی بہن پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہوگی یا نہیں جواب عردیت فرما دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلا سوال, سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے مالی حالات تھوڑے کمزور ہیں اسی لیے ہم ادار پاٹانی کر سکتے ہیں یا نہیں مالی کمزور ہیں یہ کال سمجھ میں نہیں یا یہ دوبارہ چلائیں یا بتا دیں جی میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے مالی حالات تھوڑے کمزور ہیں اس لیے ہم ادار چاہ کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں ادار کر جی ادار اٹھا کر جی جب قربانی واجب نہ ہو تو قربانی نہ کریں شریت مطارا نے آپ پر لازم نہیں کیا تو نہ کریں اگلی کال دیجیے میرا نام فقیر محمد تاری پنجاب میسی سے بات کر رہا ہوں میرا مختلف صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا جانور جب بناتے ہیں تو بنانے والوں کو گوشت دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے اس کی مزدوری نہیں دی جاتی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شاد فرمائیے ٹھیک ہے جی یہ بھی وہی صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت پوشت کھال چربی اس کو کسی بھی جس کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا ٹھیک تو اجرت میں دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کو بیچنا ہوا تو کھال نہیں دی گوشت اس کو دے دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہوا پیسے مقرر کریں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی آپ نے قربانی کی تو جہاں آپ نے ہزاروں روپے خرچہ کیا ہے چند سو روپوں کا اور خرچہ کر لیں اور یہ لازمی ہے اگر نہیں کرتے یہ خرچہ تو خود جانور ذبح کر لیں ٹھیک ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود جانور ذبح کرتے ہیں وہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے لیکن اگر کسی دوسرے سے کروا رہے ہیں اجرت پر تو اسے الگ سے اجرت دینا ضروری ہے گوشت کو بطور اجرت نہیں دے سکتے چربی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے کھال کو بطور اجرت نہیں دے سکتے اس نے جو ہار پہنے ہوتے ہیں رسے ہوتے ہیں ان کو بطور اجرت نہیں دے سکتے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کو صرف اور صرف نیکی اور خیر کے کاموں پر خرچ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے جی میں عبید اللہ ٹکچلا سے بات کر رہا ہوں راہلپنڈی ٹکلا سے جی سوال یہ ہے کہ ایک بڑا جانور ہے جس کے اندر پانچ حصے ہیں ابھی وہ پانچ فرد پانچ حصے ڈالے ہوئے ہیں ابھی دو حصے مزید وہ کرنا چاہتے ہیں ایک اکال اصلاط اسلام کی بارامدگاہ میں ایک امت کے بارگاہ میں اکال اصلاح اسلام کی امت کی بارہ قربانی کرنا چاہتے ہیں ابھی وہ پانچ تو حصے ان کے ہو گئے لیکن دو حصے وہ کس طرح وہ تعینات کریں اس کی کوئی ہماری رہنمائی فرماد ٹھیک ہے جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پانچ حصے تو متعین ہو گئے پانچ افراد کے ہیں دو صورتیں بن رہی ہیں اس مسئلے کی ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر جس نے جتنے پیسے ملائے اور جانور آ گیا بکیا جو پیسے ملا رہا ہے اس نے جو ایک حصے کی رقم بنتی تھی اس سے زیادہ نہیں لیے ہے کسی سے بھی اگر چاہیے کم لے لیے زیادہ نہیں لیے جی, جی اور بقیہ جو دو حصے بچتے تھے اس کے پیسے بھی خود دے دیے جی تو یہ وہ صورت ہوئی کہ اس نے گویا کہ از خود قربانی کی ہے جی یعنی از خود وہ حصے جو ہیں لے لیے اس آلے ثواب کے جو ہو رہے ہیں جی وہ اپنی طرف سے کیے ہیں جی یہ تو مسئلہ ہے بالکل سمپل اور سادہ ٹھیک جی ہے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی رقم تو پوری دی ہے جی جی یعنی ستر ہزار لے دو ستر ہزار کا جانور آیا تھا اگر بڑا تو دس دس ہزار روپے سب نے پورے پورے دیے لیکن ہوا یہ کہ پچاس ہزار روپئے دیے بیس ہزار روپے رہتے ہیں اب یہ بیس ہزار روپے بقایا افراد نے مل کر دیے ہیں تو یہ بیس ہزار روپئے جب بقایا افراد نے مل کر دیے ہیں تو اشکال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ایک حصہ یعنی دو حصے کے اندر پانچ افراد شامل ہو گئے ہیں یہ صورت قابل غور ہے اور مجھے اس وقت اس کا جواب مستر نہیں ہے ٹھیک کتابوں سے دیکھ کر ہی اس کا جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے اگلی کون دیجیے محمد دیم اکاڑی سے بات کر رہا ہوں تو ہم نا تکر کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر تراجو وغیرہ تو نہیں دیری کا سودے پودا کرتے ہیں ہم تو دیری کا پودا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی ڈھیری کا سودا حکام تیار بھی شروع ہو گیا جی تول خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے تول کر ماپ کر مال بیچنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیری کے حساب سے مال بیچنا پلاٹ کے حساب سے ڈھیری کے حساب سے مال بیچنا یہ طریقہ بھی جائز ہے جبکہ ڈیری ایک جیسی ہو یہ نہ ہو کہ اوپر کچھ ہو اندر کچھ ہو یہ دھوکہ دینا کہ لائے گا یا اگر ڈیری ہے اور گاہک کو آپ کہہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لٹ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے مال جیسا بھی ہے ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے وہ دھوکے کا انسان جو وہ ختم ہو گیا تو تول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ڈیری کے حساب بھی مال خریدا اور بیچا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا نام محمد خالد رضا سے بول رہا ہوں سر کہ پانچ آدمیوں نے قربانی کرنی ہے وہ گائے کے کتنے کریں گے کریں گے یا پانچ کریں گے پانچ بندوں نے قربانی کرنی ٹھیک ہے جی پانچ بندوں نے قربانی کرنی ہے پانچ کریں گے ٹھیک ہے اگلی کول دیجیے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے میرے پاس کچھ پیسے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کروانے ہیں تو اس صورت میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا جیسے وہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے فیصلہ ہوگا تو اس صورت میں وہ جمع ہوں گے تو اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں تو اس صورت میں کیا زکاط وہ قربانی بنے گی یا نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی بہن کے پاس کچھ پیسے ایسے ہیں جو واپس جمع کرانے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں کس طرح جمع کروانے ہیں بعض اوقات اکاؤنٹنٹ کی غلطی سے بعض اوقات اکاؤنٹنٹ کی غلطی سے دو دفعہ تنخواہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ظاہر بات ہے اس کی ملکیت تو نہیں ہے یہ قابل واپسی ہے تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے تو یہ جو رقم آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اس رقم میں کیا دوسرے کا استحقاق ثابت ہو چکا ہے کیا یہ واقعات آپ کی رقم نہیں ہے کیا اس کا قابل واپسی ہونا ضروری ہے پہلا سوال تو یہ ہے اور اس کا جواب فی الحال موجود نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے ہونا ہی قربانی کہ جو مالی حیثیت ہے اس کے اعتبار کرنے کے لیے واحد چیز تھوڑی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکسٹرا سازو سامان ہے وہ اگر مل کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کے برابر ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن رہا ہے اس کو بھی معصوب کرتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کے نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو پیسے ہیں یا نہیں پیسے نہیں ہیں تو دیگر صورتحال سے نصاب بنتا ہے یا نہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا جی اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سات بندوں نے قربانی کے لیے ایک بڑا جانور خریدا لیکن ان میں سے ایک شخص نے بکیا چھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اب قربانی نہیں کرنا چاہتا تم مجھے میرا حصہ خرید لو کیا وہ چھ اشخاص جو ہیں وہ شخص سے حصہ خرید سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں قربانی ہونے سے پہلے تو وہ جانور جو ہے موجود ہے کھڑا ہے انہوں نے سوال کا ایک حصہ کیا اس سے پہلے دوسرا ایک اور حصہ بنتا ہے کہ وہ بیچنے والا بیچ سکتا ہے یا نہیں اگر تو وہ بیچنے والا غنی تھا یعنی اس پر قربانی واجب تھی غنی تھا قربانی واجب تھی صاحب استطاط تھا تو وہ بیچ سکتا ہے مثال کے طور پر اس نے ایک لیا پندرہ ہزار روپئے کا اب اس کا ذرم منا کہ نہیں میں تو بیس ہزار روپئے کا اپنا جانور لے لیتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ ہی خرچ کیا اس نے نا ٹھیک ہے تو وہ بیچ سکتا ہے ٹھیک جب اس نے بیچ دیا تو پھر بکیا کا حصہ بڑھ گیا اچھا اگر وہ شریف فقیر تھا اب وہ نہیں بیچ سکتا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یعنی قربانی اس پر واجب نہیں تھی اس نے قربانی کی نیت سے حصہ خرید لیا اب وہ حصہ نہیں بھیج سکتا اب اس حصے سے نہیں نکل سکتا اب یہ حصہ کرنا ہوگا یہ حصہ رکھے گا اچھا پچھلے ہفتے ایک سوال پینڈنگ میں رہ گیا تھا <خخ> کہ ایک آدمی نے یعنی وہ گنی تھا جانور بیچ دیا جی کسی بھی وجہ سے پھر اس رقم سے اس نے دوسرا جانور خریدا جی پہلا جانور مثال کے طور پر اسی ہزار روپے کا لیا تھا دوسرا جانور آیا پچہتر روپے کا جی پانچ ہزار روپے بچ گئے ٹھیک تو اب اسے یہ پانچ ہزار روپئے سب کرنے ہوں گے ٹھیک اس پہ لازم ہوگا صدقہ ٹھیک ہے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا اور کل دوپہر کو انشاءاللہ شاء اللہ سرجر اسے آپ ریپیٹ میں دیکھ سکیں گے ٹائم ہے تو پھر دو کال زور دے دیجیے سلسلہ <سلام> احکامی تجارت میں مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس پچاس ہزار کی رقم ہے مگر وہ عید کے فوری بعد میں نے اپنا گھر جو چینج کرنا ہے کرایہ پہ گھر لینا ہے مجھے آگے تو اس کا ایڈوانس وہ مجھے دینا ہے فائنل ہے کہ مجھے وہ اس کا ایڈوانس دینا ہے اور اگر میں اس میں سے قربانی کے لیے جانور لے لیتا ہوں تو میرے پاس ایڈوانس کی رقم <سلام> نہیں بچتی اور عید کے بعد مجھے گھر خالی کرنا ہے جہاں میں کرائے پر ہوں تو آگے شفٹنگ کرنی ہے اب اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے دیکھیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا جانور لیں اور ستر اسی ہزار ایک لاکھ روپیہ خرچ کریں آج کل جو حصے مل رہے ہیں تو آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار کا حصہ آرام سے مل جاتا ہے <تصفح> تو آپ کی سطح جب پائی جائے گی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا اب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ترکیب بنائی جائے قربانی بحال آپ پر کرنا ہوگی ٹھیک اگلی کال دیجیے جی میں محمد نصیر دریازم کالونی روایت سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچے کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں کیا اعتماد ہیں کہ آیا اکیلے بچے کی قربانی بچے کے نام بھی ہو جائے گی یا اس کے ساتھ اس کے والد یا اس کا سربراہ جو ہے اس کی قربانی بھی ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ پچھلی دفعہ میری سسٹر ہیں امشیرہ انہوں نے بچی کا قربانی والے جانور میں عقیقے کے نیت سے رکشہ ڈالا تھا آیا اس قربانی والے جانور جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے ٹھیک یعنی بہت سارے اس میں خیر کے پہلو ہیں لیکن صرف بچے کی قربانی ہو اور بڑے کی نہ ہو جی یہ معاملہ شکو و شبہات پیدا کر دیتا ہے یعنی شکوک و شبات اس اعتبار سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کے باپ پر قربانی واجب ہو صحیح وہ اپنا فریضہ ادا نہ کر رہا ہو تو اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے گھر میں جس جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانیاں کریں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کئی افراد ایسے ہیں جن کو قربانیاں واجب ہیں لیکن ایک جانور بڑا لائیں گے یہ ایک فلاں کی طرف سے بکیا فلاں کے سالے سواب کے لیے فلاں کے سالے سواب کے لیے فلاں کے سارے سواب کے لیے, کے کے لیے جی اور سب کے طرف سے قربانیاں نہیں کریں گے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب جو جانور لایا تھا پیسے تو اس کے تھے ٹھیک ہے تو, تو سربال اس کی مرضی اس نے اپنا ایسا تو کر لیا نا اور بکیہ جس کی مرضی جو ہے قربانی کرے بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر خیر خواہش کے پہلو کو دیکھا جائے جی وہ بندہ یہ سوچے کہ یہ لوگ قربانیاں نہیں کریں گے گناہ ہوں گے گناہ ہونے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے تو میں کیوں نہ ان کے لیے بھلائی سے کام لوں کیوں نہ ان کے ساتھ میں ایسا اس میں سلوک کروں جن کے لیے آخرت میں کام آئے گھر کا مال ہوتا ہے نا اس کی بات اور ہوتی ہے باہر تو ظاہر بات ہے ہم کس کس سے پوچھیں گے تو جس طریقے سے ہم اپنے قریب رہنے والوں کے لیے دنیا کے معاملے میں بہتر سوچتے ہیں دنیا کے معاملے میں ان کا فائدہ سوچتے ہیں آخرت کے معاملے میں ان کا فائدہ سوچیں تو انہیں بھی شامل کر لیں اچھی بات ہے تو یہ بھی جو ہے ان کو شامل کرنا بھی تو نیکی ہے ان کی طرف سے بھی قربانیاں جو ہوں گی ان کو بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا تو گھر کے اندر جب جانور کو ذبح ہو رہا ہو بڑا جانور اور ایسے افراد ہوں گھر میں بالوں کا کیا ہوتا ہے بہو ہے اس کے پاس ہونا ہے قربانی سرواج ہے اب چیز کی طرف سے قربانی ہو نہیں رہی نہ وہ کرنے کے موڈ میں ہے تو اس کو شامل کر لیں گے یا کوئی اور ایسا بیٹا ہے اس پہ تو واجب ہے کہ وہ نہیں کر رہا وہ شامل کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے یعنی جن پہ واجب ہے پہلے انہیں فوکس بنیاد پہ شامل کیا جائے انہیں ترجیح بنیاد پہ شامل کیا جائے یہ تو بات ہے مشورے کی حد تک ٹھیک ہے ہم نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے ٹھیک دوسری صورت ہے وہ واجب کی حد تک ہے کہ اپنی اصلن قربانی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اپنی طرف سے کر کری بالکل نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور واجب ہے جی اور دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں جی تو یہاں تو واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کی جائے ٹھیک ہے ایک گھر میں جیسے شوہر اور زوجہ ہے بیوی ہے بیوی پہ واجب ہے تو شوہر اپنی طرف سے کر لے یہ بھی صرف نہیں اسی کی طرف سے کرے تو زیادہ بہتر ہے بلکہ اس پہ تو واجب ہے دیکھیں دیکھ یہ تو نہیں کہیں گے درست نہیں جی اپنی طرف سے اگر وہ کرے گا تو قربانی تو جی ہوگی اس کی تو جو بھی صورت ہو لیکن جو پہلے ہم نے ترغیب دی ہے یہ جی اس صورت میں شامل ہے ٹھیک جی جی مدر چینل کل اِنشاء اللہ دوپہر میں آپ یہ ریپیٹ سلسلہ دیکھ سکیں گے دوپہر ایک بجے اور اِنشاء اللہ آئندہ اتوار تو عید ہوگی عید کے ام ہوں گے اس سے نیکسٹ سنڈے جو ہے ہمارا سلسلہ فنڈا. یہ ہوگا کنٹینیو ہوگا جیسے ہوتا ہے اِنشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم